تو حاضل کتاب الا بفی نہیں زا لکل کتاب الا رہے بفی تو اشارہ بعید جو ہے کسی وقت کسی شے کی احترام اور اس کی تعظیم کے لیے بھی آتا ہے وہ صرف بعید اس اعتبار سے نہیں کہ جی کوئی دور کی شے ہے بلکہ یہ کہ عربی دہ میں اس کا ایک استعمال یہ بھی ہے تو زا کا فضل اللہ یہ ہوتی ہے میشا یہ بہت بڑا فضل ہے یہ تعظیم کے اعتبار سے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے فضل کو ایک تو سمجھ لیجئے فضل جو ہے اجر کے مقابلے میں ہے اجر اجرت یہ کسی شخص کی محنت کا بدل ہوتا ہے جب محنت کے بدل ہوگا تو اس کے متناسب ہوگا ریشیو پروپورشن وہی ہوگی ایک گھنٹے کی اجرت جو ہے جو ہوگی تو دو گھنٹے کی اس سے دگنی ہو جائے گی تین گھنٹے کی آپ کو معلوم ہے کہ اب تو دنیا میں اکثر و بیشتر جو صنعتی ممالک ہیں تو وہاں سیلری جو ہے وہ آورلی بیسس کے اوپر ہے بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ اجر یا اجرت یہ تو محنت کی مناسبت سے ہے فضل کہتے ہیں اس شے کو جو بلا استحکام دی جائے وہ جو اللہ جس کو چاہے دیتا ہے اور اس میں پھر کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب اللہ تعالیٰ آتا فرماتا ہے پھر وہ فضل جو ہے اس کے اندر حساب کتاب نہیں ہے بلکہ جتنا چاہے جس کو ہتا کرے زہر کا فضل اللہ یوتی ہے میں شاہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ حض العظیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اس کے فضل کے خزانے جو ہیں محدود نہیں اس میں اصل میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کس فضیلت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ نبوت رسالت پھر وہ قوم جس میں سے آخری نبوت و رسالت کا ظہور ہوا پھر ہر وہ شخص جو امت محمد میں شامل ہو جائے گا کا قیام قیامت وہ کسی قوم کسی نسل کسی علاقے کسی رنگت کا کسی کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو درجہ بدرجہ فضل ہے سب سے بڑا فضل وہ ہے کہ جو پوری نوع انسانی میں جملہ مخلوقات میں جو سب سے بڑا فضل ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اور شخصی حیثیت یہ دوسری بات ہے نوٹ کر لیجئے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے یہ جو فضل اور فضیلت ہے پھر اسی کے اعتبار سے رسپانسبلٹی ہو جاتی وہ میں بعد میں عرض کروں گا عام طور پر لوگوں پر اس کا تاثر جو ہے وہ برعکس ہوتا ہے لیکن یہاں پہلے بات مکمل کر لیجئے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ ان فضلہ ح کا کا کبیرہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ مقام جو ہے سید المرسلین سید الأولین والآخرین سید بلد آدم یہ مقام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے خاتم النبیین آخر المرسلین کامل رسالت جو ہے اور ختم نبوت کا تاج جو ہے آپ کے سر مبارک پر ہے تو ان نفزل کا نالے کا کر دوسرے درجے میں بہت بڑا درجہ فضیلت کا حاصل ہو گیا ہے اہل عرب کو اہل عرب میں سے بھی خاص طور پر وہ لوگ جو بنی اسماعیل میں سے تھے کیونکہ نسلا تو حضور کا تعلق صرف کنی سے ہے لیکن یہ کہ ان کے تابع اور لوگ بھی جو عرب میں آباد تھے جو تقریباً سیادت تسلیم کرتے تھے بنی اسماعیل کی اور زبان وہی بولتے تھے کہ جو بنی اسماعیل کی تھی تبان وہ بھی اس میں آ جائیں گے اس لیے کہ ان سب کو بنی اسماعیل کو تو دوہری فضیلت حاصل ہوئی کہ ان ہی میں سے ہیں نسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی زبان میں اللہ نے اپنا آخری کلام نو را پیام آخری حامل رحمت للعالمین تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا فضل ہے کہ جو حقا ہوا ہے اب وہ امیدین کو لیکن عربوں کو بھی چاہے وہ رسل بنی اسماعیل میں سے نہ ہو کم سے کم اکیلا فضل تو حاصل ہو گیا کہ ان کی مادری زبان میں ان کی اپنی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے یہ وہ فضل ہے جو آج بھی ہر اس شخص پر ہے اللہ کا کہ جس کی مادری زبان عربی ہے اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے مشقت اضافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے صرف و نحو پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اسے گردانے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کہ جس کو ایک عالم دین بہت ایک تعبیر کیا کرتے ہیں کہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنا اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آتا قرآن مجید عربی زبان کا جب تک کہ فہم آدمی کو حاصل نہ ہو تو اس اعتبار سے ایک درجہ فضیلت انہیں حاصل ہے البتہ اس کے بعد جو بھی جس کی بھی قسمت یاوری کرے جو بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گیا جو شامل ہو گیا آج خود اس کا تو رتبہ بہت بڑا ہے لیکن جو نسل پیدا ہو گیا اس کو بھی تو اللہ نے فضیلت عطا کر دی ہے پیدائشی طور پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا یہ ہے ظال کا فضل شاہ و اللہ حضر فضل عظیم یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اب جو بات میں ارض کر رہا تھا کہ جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں آئرن اور فیٹ یہ ستم ظریفی ہے قسمت کی ستم ظریفی عام طور پر ہم کہتے ہیں لیکن یہ کہ ہم اسے قسمت کی طرف جو ہے منسوب نہ کریں لوگوں کے طرز عمل کی یہ ستم ظریفی ہے کہ بجائز کے فضیلت کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری بڑی ہے ہمیں منصب بڑا ملا ہے تو ذمہ داری رسپانسبلٹی بھی بڑی ہے اور جب درجہ بڑا ہے تو اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو سزا بھی بڑی ہوگی اس کی بجائے ہوتا یہ کہ غرہ پیدا ہو جاتا ہے غم پیدا ہوتا ہے ہم بڑے چہیتے ہیں بڑے لاڈلے ہیں بڑے فضیلت والے ہیں ہم چما دیگرے نے اس پوری دنیا میں ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ تو ترجیحی سلوک ہونے چاہیے جس کو وہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا یہاں یہ تقدیل کی بجائے لفظ تفضیل لے آئیے تو عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تفضیل کا بہانہ اپنی فضیلت امت مسلمہ میں اور امت محمد میں ہونے کے بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک یوں سمجھئے کہ ترجیحی سلوک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توقع رکھنا یہ ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے بجائے اس کے کہ اس فضل اور فضیلت سے فائدہ حاصل ہوتا اس کا الٹا اس کو لوگ اپنے لیے نقصان دہ بنا لیتے یہ مضمون چونکہ آگے آ رہا ہے اس لیے کہ اگلے حصے میں جو چار آیات پر مشتمل ہے جو بطور نشان عبرت یہود کو پیش کیا گیا ہے ان کا پورا تجزیہ کر کے یہ چار آیات بہت پروفاؤڈ ہیں جو اگلے حصے کی ہے پانچویں سے لے کر آٹھویں تک اور اس میں در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیاتی امتی مات منی سائل حزمنال بعض احادیث میں بات کو آپ نے اور کھول دیا ہے یہاں تک واضح کیا ہے کہ اگر وہ سابقہ امت جو ہے گوہ کے بل میں گھسی تھی تو تم بھی گھسو گے اور اگر معاذ اللہ سما معاذ اللہ ان میں سے کوئی بدبخت اور شقی ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شکی ضرور اٹھے گا جو یہی حرکت کرے تو لیاتی انعلا امتی ماتم اللہ علم اور ایک حدیث کے الفاظ ہے تم لازمن پچھلی امتوں کے نقشے قدم پر چلو گے جب پوچھا گیا حضور کیا یہ و ن تو آپ نے سراف من نہیں وہ نہیں تو اور کو تم اور ان کے نقش قدم پر چلو تو وہ ساری گمراہیاں جو ان میں آئیں ہم میں بھی آئیں وہ اعتقادی ہو عملی ہو اخلاقی ہو سب کی سب جو کی تو وہی غلط فہمیاں وہی امانی وہی زوم زوم بے بنیاد زوم وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر بھی آئی ہیں لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ جو ہے اگلے حصے میں ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا پہلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو چار آیات پر مشتبل ہے اس کی یہاں تکمیل ہوئی اب آئیے دوسرے حصے کی طرف اس کی پہلی آیت جو ہے جو آیت ہے پانچویں اس سورہ مبارکہ کی نہایت احمد نہایت جامع حمل الطورات یاحلوحا کا القوم الزین کس زبوب آیات اللہ و اللہ یا دل قم ال پہلے ترجمہ کر لیجئے مثال ان لوگوں کی مسل النظین خم مل جو اٹھوائے گئے تھے تورات جن سے اٹھوائی گئی تورات ملم لم يحملوها پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا کا مثل الحمار ان کی مثال اس گدھے کے سے مانند ہے گدھے کے مانند ہے یا اسفارا جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو بے اس مسل القل لذینت کس زبوب آیات اللہ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا واللہ لا یا القوم الظالمین اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور جیسا کہ یہ مضبول پہلے بھی آ چکا ہے یہاں بریکٹ میں اضافہ کر لیجیے اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ تعالی کی سنت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے انہی کو جو ہدایت کے جویاں ہوں متلاشی ہوں ہدایت کے تعلیم ہو جو ہدایت سے منہ مو موڑنے والے ہیں زبردستی اللہ تعالیٰ ان کا رخ جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں کرتا یہ اس کی سنت کے خلاف ہے اور جو تخلیق اس دنیا کی اور حیات انسانی کا جو یہ مقصد ہے ابتدا اور آزمائش اس کو باطل کر دینے والی بات ہوگی اگر زبردستی کسی کو ہدایت پر لے آیا جائے یا زبردستی کسی کو ضلالت اور گمراہی کی طرف موڑ دیا جائے اس آیت مبارکہ میں ایک تو لفظ حمل پر غور کیجیے مسل النظینات یہ فعل ماضی مجہول ہے اٹھوائے گئے حمل کا لفظ جو ہے اس میں ذرا میں ہوں کہ جسے فک ال کہا جاتا ہے عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی ذرا گہرائی میں غور کیا جائے تو شاید نوٹ کیا ہو قرآن مجید میں یہ لفظ حمل بھی آتا ہے اور حمل بھی آتا ہے کہ کے زیر کے ساتھ ہم تد و مستل اللہ اگر کوئی جو بوجھ سے مری جا رہی ہوگی جان جس کے اوپر بہت بوجھ لگا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ اپنے حمل کی طرف لوگوں کو بلائے کسی کو دعوت دے کے ذرا کچھ شیئر کرو میرا بوجھ کچھ میرا بوجھ کم کرو کچھ تم اٹھا دو کچھ میری مدد کرو اسی طرح سالہم یومل قیامت حملہ بہت برا ہوگا قیامت کے دن جو بوجھ وہ بو اٹھائے ہوئے ہوگے اور حبل کا نظ بھی آتا ہے چنانچہ سورہ حج کے بالکل شروع میں آیا ہے یا پکورک منزلت سات شاہون عظیم یوم ترونا تلو کلو حمل اور اسی طریقے سے وہ ہم لو وہ فسال سلاسون شہرا حمل جو ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اور پھر اس کا دودھ چھڑانا جو ہے یہ سب ملا کر مدت جو ہے تیس مہینے بن جاتی ہے حمل اور فمل یہ جو دو الفاظ ہیں ان کا فرق کیا ہے بڑا باریک سا اگر تو بوجھ ہے مانوی یا داخلی حمل جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ عورت کے وجود کے اندر ہے وہ نظر نہیں آ رہا وہ بوجھ ہے داخلی یا کوئی مانوی ہے ذمہ داری کا بوجھ مثل النزیم خمبل ہو یہاں پر جو حمل ہے وہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے کوئی فزیکل بوجھ نہیں ہے کوئی جسمانی بوجھ نہیں ہے اس کے لیے تو لفظ آئے گا حمل اور اگر ہو وہ ظاہری بوجھ اور عیاں خارجی بوجھ تو اس کے لیے ہم آئے گا کہ زیر کے ساتھ لیکن جہاں تک فیل کا تعلق ہے ہم یحملو یہ دونوں در حقیقت ان دونوں بوجھوں کے لیے فیل جو ہے یہی ایک استعمال ہوتا ہے اب اس سے اگر اس کا ایک تقابل کیجیے اسر کے ساتھ حمل وہ بوجھ ہے حمل ہو یا ہم ہو وہ بوجھ ہے کہ جس کو لے کر انسان چل سکتا اسر وہ بوجھ ہے کہ جو انسان جس کے تلے دب کر رہ جائے چل نہ سکے چنانچہ سورہ بکرا کی جو آخری آیت ہے جو عظیم ترین دعاؤں میں سے جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے ربنا ولا تحمل علینا اس رنگ کما حمل تہ الزیر اللہ پر ایسا بوجھ نہ ڈال دی جو کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکے جس کو لے کر چل نہ سکے تو لے کر چلنا جو ہے یہ حمل کے اندر یہ جو لفظ ہے اس کے اندر مزمر ہے ایسا بوجھ جس کو کہ اٹھا کر چل سکے انسان جو انسان کو روک نہ دے انسان کی حرکت اور اس کی جد و جہد کے لیے ایک بریک کا کام نہ دے رہا ہو بلکہ یہ کہ اس کو لے کر انسان چل سکے اور اسی مگر حقیقت حمال کا لفظ سمجھئے بوجھ اٹھا کر چلنے والا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے والا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ مسد الزین مثال اس قوم کی کہ جو حامل بنائی گئی جس سے حمل جو ہے اٹھوایا گیا وہ اٹھوایا گیا ذمہ داری جس پر ڈالی گئی تورات کی اور پھر اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو یہ ذمہ داریاں اب دو قسم کی ہوں ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو ذاتی طور پر آپ کو پوری کرنی ہے اس کتاب پر ایمان اس کتاب کی تلاوت اس کتاب کا علم حاصل کرنا اس کتاب پر عمل کرنا یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے اوپر انفرادی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی یہ اللہ کی کتاب ہے, آپ کو دی گئی ہے آپ پر لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھے اس کی تعظیم کرے آپ پر لازم ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرے آپ پر لازم ہے کہ اس کو سمجھیں آپ پر لازم ہے کہ اس پر عمل کرے یہ چار ذمہ داریاں جمع کر لیجئے یہ تو خود ہر فرد کے اوپر لازم ہو گئی کہ اپنی ذات کی حد تک اسے یہ چار کام کرنا اگلی ذمہ داری وہ ہے کہ جو اس لفظ کے ساتھ زیادہ بناسبت رکھتی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا یہ ہے در حقیقت وہ ذمہ داری اور اس کے اعتبار سے نوٹ کیجیے کہ یہ آیت مبارکہ اگرچہ یہاں تسکرہ تو ہے یہود کا لیکن یہ تو خوشت رہا باشرت کے سرے گفتہ آیت در حدیث دیگر یہ تو ہمارے لیے تمہید ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے بری مثال ہے یہ نشان عبرت ہے دیکھ لو ان کو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی نبی شخصیات کر لو تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہود کے مقابلے میں کہ جو ذمہ داری ان پر تھی جو تورات کے بارے میں ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی اس کے مقابلے میں قرآن مجید کے میں جو ذمہ داری اس امت مسلمہ پر آئی ہے وہ ہزار گنا زیادہ نہیں تو سو گنا زیادہ ضرور ہے اس کی وجہ کیا ہے یہود کی بےسک پوری نو انسانی کی طرف نہیں تھی نہ تورات پوری نو انسانی کے لیے نازل ہوئی بات ہے نہ موسل کتاب اب اجالداہ بنی اسرائیل ہم نے موسا کو کتاب بتا دی تھی اور اسے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے یہ سورہ بنی اسرائیل کے بھی بالکل آغاز میں ہے وہاں موسل کتاب فلاں تقل فی مریت ملک و جالنا بری اسرائیل یہ سورہ سجدہ کے اندر موجود ہے تو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ تورات پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آئی صرف بنی اسرائیل اس اعتبار سے ان پر جو ذمہ داری تھی وہ صرف اپنی اس قوم تک تبلیغ کا حق ادا کرنا یہ گویا کہ اس کے علماء کا فرض منصبی تھا چنانچہ قرآن مجید میں دیکھیے اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو ستاسی میں ات الکتاب لناس ولا تک تم فن بزم وشترو بہی سمن کلیلہ ف بے سما یشتر اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کد تھا جنہیں کہ کتاب عطا کی گئی تم اسے لازمن واضح کرو گے تبعین کرو گے اس کی وضاحت کرو گے اسے کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور اسے چھپاؤ گے نہیں حالانکہ یہود کے علماء کا طرز عمل اس کے بالکل برقس رہا تجالون کراتی ستونہ و تو خون اس کی اجدا کر دیے پارا پارا علیحدہ کر دیا اور اس کے اکثر کو چھپایا اور کچھ تھوڑا سا حصہ ظاہر کیا اور یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طبقہ بنانے کے لیے مذہبی طبقہ جو سیادت اور جو چودراہٹ حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے علم کو محدود رکھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں میں برہمن اس نے اپنی یوں سمجھے کہ اپنی جو ایک طبقے کی حیثیت سے جو اسے پرولجز حاصل ہیں جو مقاب و مرتبہ حاصل ہے اس کی انتہا یہ ہے کہ اگر کسی شدر کے کان میں وید کا کوئی شلوک پڑ جائے اس غریب نے خود کوئی نہیں کوشش کی کہ آ کے وید پڑھے یا سنے لیکن فرض کیجیے کہ وہ گلی میں سے گزر رہا تھا اور کہیں وید کا شوق پڑھا جا رہا تھا اور اس کے کان میں کہیں پہنچ گیا ہے تو اس کی سزا یہ کہ اس کے کان میں سیسا پگلا کر ڈال دیا جائے گا چاہے اس کا اپنا کوئی جرم اس میں نہیں تھا تاکہ یہ علم جو ہے محدود رہ جائے ایک طبقے کے اندر اور جہاں بھی ایک مذہبی طبقہ وجود میں آ جاتا ہے جہاں کلرجی وجود میں آ جائے گی جہاں کوئی پولیس کلاس وجود میں آ جائے گی یہ اس کا ایک فطری ٹینڈنسی ہوگی یہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے کہ پھر علم کو محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے پھیلاتے نہیں عام نہیں کرتے اس لیے کہ اسی پر تو ان کی سیادت کا چودراہٹ کا قیادت کا ان کی دست گوسی ہوتی ہے تو اسی بنیاد پر ہوتی ہے ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو اسی لیے چومے جاتے ہیں کوئی آئے گا ان سے سوال کرے گا ان سے فتویٰ پوچھے گا اب ظاہر بات ہے کہ ان کی ایک حیثیت ہے کوئی نہ کوئی نظرانہ پیش کرے گا اس سے ان کے مفادات وابستہ ہے یہاں جو فرمایا بھائی اللہ تب لنگا تک تو نا مشکر خلیلا فبے سما یشکر یہ جتنا بڑا جرم ہے اب آپ اندازہ کیجیے کہ امت مسلموں کو قرآن دیا گیا پوری نو انسانی تک پہنچانے کے لیے یہ تو اس سے یعنی میں پھر ارض کروں گا کہ ہزار گنا نہیں تو سو گنا زیادہ بڑی ذمے داری تو ہے اور اگر ہم یہ جرم جو ہے کر رہے ہوں کہ اسے نہیں پھیلا رہے نہیں پہنچا رہے نہیں عام کر رہے اس کی تبلیغ اور طبیم کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ مثال جو یہاں دی گئی ہے اس کو پھر ہزار یا سو سے ضرب دے لیجیے اپنے لیے مسل النزین خم مل الطورا کا سم علم یا مسل الخمار یا سا مسل الق الزین کر زبو بے آت اللہ اللہ یاد القم اللہ ذرا نوٹ کیجیے گدھے کی مثال دی گئی ہے اگرچہ طبیعت پر گرانی ہوتی ہے پرانے مجید میں یہ بھی مثال ہے بعض اور مواقع پر مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مثال سورہ حجرات جی میں ہم پڑھ ہیں طبع سلیم پر گلان گزرتی ہیں یہ مثالیں حدیث میں جو آئی ہے مثال وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی معاملے میں اور بھی چوٹی پر جا کر ہے وہ سوچ کے بارے میں جو آئی ہے کہ اس ربا کے ار ربا سمرون خونبند اے ہر رج امہ اس سود کا جو گنا ہے اس کے ستر حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر یہ جو تلمیحات آتی ہیں یہ جو تشریحات آتی ہیں اس کی حکمت ہے کہ جب تک طبیعت کے اوپر ایک لرزش نہ آئے تو در حقیقت اس کے اندر جو, جو بھی برائی ہے جو خبص ہے اس شے کا اس کی اصل حقیقت انسان پر منکشف نہیں ہوگا جیسی شے ہے جتنی شناعت اس میں ہے جتنی خباص اس میں ہے جتنا گناونا پن اس میں ہے جب تک مثال کے اندر وہی گناونا پن موجود نہ ہو اور اس سے طبیعت کے اندر جو ہے ایک دفعہ لرزشی نہ آ جائے تو اس سے جو مطلوب جو کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی تو فرمایا کا مسل الفبار یاسفارا بے سا مسل میں آیات اللہ و اللہ یاہ اس میں ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اور وہ فکر الغا ہی کے اعتبار سے یہ سفر کا مادہ جو ہے اس سے تین الفاظ آئے ہیں تینوں قرآن مجید میں آئے ہیں اس کا اصل مفہوم کیا ہے سفر یا صفر سین فیرے یہ مادہ ہے اس کا اصل مفہوم ہے انکشاف کسی چیز کا کھلنا واضح ہونا نمایاں ہونا یہ انکشاف جو ہے اس مادے کا اصل مفہوم ہے چناتے سب سے پہلے یہ لفظ روشنی کے لیے آتا ہے اس لیے کہ روشنی ذریعہ بنتا ہے ان کا نور ذریعہ ہے ان کے کا اور اظہار کا چنا کے وجوہ ہوئی یومز مسفرت الحقت ال مستب بہت سے چہرے ہوں گے اس دن روشن اور ان پر تبسم کی کیفیت تاریخ ہوگی خوش خوشیاں منا رہے ہوں گے اسی طرح وصم ہے اسفر اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے اسی طرح سفر جو ہے اس سے براد سفر دنیا میں جان چلنا پھرنا اس لیے کہ یہ سفر جو ہے یہ بھی حقائق کو جاننے کا ذریعہ بنتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے کوئی تصور کسی ملک کا کسی معاشرے کا کیا ہوا ہے تو سنیدا کہ موت مانندے دیدا جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو حقیقت میں وہاں کی اصل نبض جو ہے اس پر آپ کا ہاتھ آتا ہے آپ کو صحیح اندازہ ہوتا ہے اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کمن کا نام کو مریض نوالا سفر من ایام اب یہ سفر وہ ہے جس کو ہم عام طور پر اردو میں مستقبل ہے یہ لفظ سفر کرتے ہیں اور سفر کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کتاب کے لیے سفر کی جمع بھی اسفار ہے اور سفر کی جمع بھی اسفار ہے چنانچہ تورات کی کتابوں کو کتابیں بھی کہا جاتا ہے اسفار بھی کہا جاتا ہے صفر ایوب صفر فلاں صفر پیدائش یہ بک آف جینیسس جو پہلی کتاب ہے تورات کی وہ صفر پیدائش کہلاتی ہے بک آف جینیس اس لیے کہ اس سے بھی کتاب سے بھی آپ کو انکشافات ہوتے ہیں علمی ہی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کا ذہن روشن ہوتا ہے تو گویا کہ ان تینوں الفاظ کے اندر ایک ہی قدر مشترک ہے جس سے یہ سفر بھی ہے جس سے سفر جو ہے روشنی کے معنی میں بھی ہے اور صفر کے معنی کتاب بھی ہے اب وقت ختم ہو گیا ہے اس مضمون کو اب اگلی نشست میں جاری رکھیں گے بارک اللہ لکم فی فرقرآن العظیم و نفعنی و کم بل آیا کے